ع رسول اللّہ علی حب قیا حبیب اللّہ علی نبی اللہ نور اللہ ایک شخص دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور فقر و فقا اور تنگی معاش کی شکایت کی تو محبوب ربیز الجلال شہن شاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ کل اللہ عہد پڑھ لیا کرو اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رسک سے حصہ پہنچا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و سخبی ہی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دور پاک کی برکات کے کی کیا کہنے آخرت کی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور فقر و فاقہ بھی جاتا ہے ماہر رمضان مبارک کے استقبال کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ شاء و جل ہم ماہر رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے ماہر رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ستر گنا یعنی سیونٹی ٹائمز کر دیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم نخری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تصویح کہنا یعنی سبحان اللہ اس ماہ کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے اور مزید حضرت سیدنا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکڑتوں سے افضل ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے مر صد مرحبا پھر او مدیر رمضان ہے او مدیر رمضان ہے ماہ رمضان مبارک میں ایک رکت پڑھنا غیر رمضان کی ہزار رکعتوں سے افضل ہے تو کیوں نہ ہم خوش کے ساتھ سوری نوازے تراوی ادا کریں اور خوب خوب اپنے رب از وجل سے اجر و ثواب حاصل کریں صحیح ابن خزیمہ یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں بڑا پیارا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے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 کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت ہے اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا سبحان اللہ فرمایا اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو چار کام محبوب رب سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں چار کام ان میں سے دو ایسے کام ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا وہ دو باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ ہیں اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا جہنم سے اللہ تعالی کی پنا طلب کرنا اے عاشقان رسول جو اس مہینے میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا اور جس نے ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے سبحان اللہ ماہ رمضان کی جو نوافلیں نفلیں دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہیں اور اس ماہ مبارک کی فرض عبادت دوسرے مہینوں کی ستر فرائض کی مثل ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکاری نامدار مکہ مدینے کے تاجدار اس نے دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا روزہ رکھا رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا جو دار کو پیڑ بھر کے کھلائے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان کی شرح میں لکھتے ہیں جس نے دار کو پیڑ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا مفتی صاحب لکھتے ہیں دار کو سیر کر کے کھلانے کا سواب یہ ہے خیال رہے کہ جیسے آج دنیا میں سب کو کھانے کی سخت ضرورت ہے ایسے ہی کل میدان محشر میں پانی کی سخت ضرورت ہوگی وہاں بھوک نہیں ہوگی مگر پیاس ہوگی اللہ تعالی حوض کوسر کی ایک نہر میدان محشر میں پہنچا دے گا جس سے امت مستفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں ہی حوض کوسر سے پیے گی نہر کوسر سے پیے گی پیاس سے امن پائے گی ایک بار جس نے حوض کوسر سے پانی پی لیا جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وہاں اس حوض کا پانی نصیب فرمائے اور جنت میں پہنچ کر بھوک نہیں ہوگی پیاس ہوگی اللہ اکبر تو کھانے کا بدلہ پانی کیا اس کا بدلہ تو کھانا ہی چاہیے تھا خیال رہے کہ جنت میں بھوک نہ ہوگی نہ پیاس مگر وہاں کھانا پینا سب کچھ ہوگا لذت کے لیے نہ کہ بھوک پیاس دفاع کرنے کو اس لیے جنت میں میوے ہیں غلے نہیں غلے بھوک دفع کرنے کو ہوتے ہیں میوہ لذت پانے کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ایرو باسط پھر غبا فرآم ہے مری حباس مری غبا فرم رمضانی سلو علشبیب صلی اللہ تعالی الحمد حکایت اور نصیحت مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے مبلغین اور مبلغات کے لیے تو بہت ہی مفید ہے چھپن بیانات تیار شدہ اس کے اندر موجود ہیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی اس کو پڑھیں تو بہت دینی معلومات ملے گی انشاءاللہ اللہ محبت الہی پیدا ہوگی اور بہت سارے مدنی پھول چننا نصیب ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ اس میں لکھا ہے اللہ تعالی کے عرش کے گرد حضیرت القدس نامی ایک جگہ ہے وہ نور کی جگہ ہے اس جگہ میں اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے یہ سارے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں غافل نہیں ہوتے جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ فرشتے اپنے رب عز وجل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور یہ فرشتے آکا ڈوجن نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں اگر کوئی ان کو چھوئے یا وہ اس کو مس کریں ٹچ کریں تو وہ سعادت مند ہو جائے اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ اقدار ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ تعلیہ انہوں نے ماہ رمضان میں لوگوں کو با جماعت نماز ترابی کا حکم فرمایا جو خوش نصیب ماہ رمضان میں راتوں کو عبادت کرتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں سنیں میرے علیہ سلاط اسلام نے فرمایا ایمان و اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان و مبارک کی راتوں میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے تو اللہ کر نواز خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے ماہ رمضان کی ساری عبادات خوش دلی کے ساتھ کرنا نصیب ہو جائیں آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم